ان شجرت زکوم بے شک کا درخت وہ درخت جو جہنم میں ہے وہ درخت جو کانٹے دار ہے وہ درخت جو انتہائی بدسورت ہے وہ درخت جو انتہائی زہریلا ہے وہ درخت جو انتہائی کھلتا ہوا ہے طعام الاسیم اسیم گناہ کو کہتے ہیں یہ گناگار کی غذا ہے یہ گناگار کا کھانا ہے کل مغلی یہ پگلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا یغلی یہ پیٹ میں جوش مارے گا کا غل گل جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے جب جہنمی سے کھائیں گے تو یہ پیٹ میں ایسے جوش مارے گا اور پھر قیامت کا منظر دوبارہ ذکر کیا گیا فرمایا کل بروز قیامت فرشتے تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے گناگاروں فرشتوں کے لیے تم چھپ نہ سکو گے فرشتوں سے تم بھاگ رہے ہوگے اور نیک لوگوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرو گے حکم ہوگا خلوح پکڑ لو اسے فاطلوح اور حکم ہوگا کہ کھینچ کر لے جاؤ گھسیٹ کر لے جاؤ اسے الا سوا جحیم جہنم کے راستے کی طرف سم سب پھر کہا جائے گا فرشتوں انڈے ان کے اوپر فوق راسی ہی ان کے سروں پر ڈالو من عذاب الحمیم کھولتے ہوئے گرم پانی کا اذا کھولتا ہوا گرم پانی نے ڈالا جائے گا اور پھر کہا جائے گا زخ اب مزہ چکھ انتل العزیز الکریب بے شک تو دنیا کے اندر بہت عزت والا اور بہت کریم بنتا تھا تجھے بڑا غرور تکبر تھا دنیا میں تیرا بہت مقام و مرتبہ تھا مگر آج تج سے تیرا رب ناراض ہے اب اپنے غرور کا انجام چکھ ان ہادا ماں کن تم بھی تم بے شک یہ تمام باتیں وہ ہیں جس پر تم شک کیا کرتے تھے یقیناً ایسا بھی ہوگا گناہ کرنے والا گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے اور متکی بن جائے متقی کے معنی ہے سچی پکی توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لے اور نجات حاصل کر لے اس قلیل بے وفا فانی مختصر دنیا کو اہمیت نہ دے یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا کوئی اللہ کی ناراضگی کے وقت اللہ کے غذب سے نہیں بچا سکے گا ان المتقین فی مقام امین بے شک متقی لوگ پرہیزگار لوگ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے لوگ مقام امین میں ہوں گے عزت کے مقام پر ہوں گے ایش کے مقام میں سکون کے مقام میں ہوں گے فی جناتیوں جنتوں میں باغات میں اور چشموں میں ہوں گے یل من سندسیوں و اس سب اور وہ سندس اور استبرق یہ ریشم کی دو قسمیں ہیں باریک ریشم اور موٹا ریشم یہ سندس اور استبرق کو یعنی ان ریشمی قسموں کو پہنیں گے متقابلینا آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے عالم یہ ہے کہ جنت میں رنج نہیں ہے یوں تو جنت میں ادنا جنتی بھی ہوں گے اعلی جنتی بھی ہوں گے لیکن ادنا اپنے آپ کو ادنا نہیں سمجھے گا یہاں تک کہ کوئی کسی کے لباس کو دیکھے گا وہ کہے گا یہ آلہ جنتی ہے اس کا لباس کتنا پیارا ہے پھر اپنے لباس کو دیکھے گا تو اس کا لباس اس سے آلہ ہو چکا ہوگا کیونکہ جنت میں رنج نہیں ہے غم نہیں ہے افسوس نہیں ہے کگال کا اسی طرح بے شمار نعمتیں ہیں بِحُورٍ وہ اور ہم ان لوگوں کی شادی کروائیں گے ان کا جوڑا بنائیں گے ایسی ہو کے ساتھ کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی پاکیزہ عورتوں سے ان کا نکاح فرمائیں گے ید و نفیحہ بکل لفا کی اور یہ جنت میں اطمینان سے ہر قسم کے پھل اور ہر قسم کی لذتوں کو مانگیں گے جو مانگیں گے وہ دیا جائے گا لا یو کون فی ہل مؤ تلل جنت میں موت نہیں آئے گی وہ اب موت کا مزہ نہیں چکھیں گے صرف وہی پہلی موت جو ان پر آ چکی وہ دنیا سے رخصتی کی موت دنیا سے رخصت کرنے والی موت اب جنت میں جانے کے بعد یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے بابا کوداب یقین اور انہیں اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا فغل یہ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے جس پر فضل ہو جائے لال کا ہو فوز یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جنت چھوڑنے والی جگہ نہیں ہے دنیا کی لذتوں کی خاطر جنت کو ٹھکرا دینا اللہ کو ناراض کر دینا بہت بڑی نادانی ہے دنیا انسان ٹھکرا دے دنیا کی تکالیف برداشت کر لے لیکن اپنے رب کو ناراض کر کے ہمیشہ کے لیے جہنمی نہ بنے یہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ اللہ کا فضل ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے اے پروردگار تو ہمیں یہ فضل عطا فرما اور یہ بڑی کامیابی ہمیں بھی عطا فرما ان نما یسر ناہو کا بس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تو آپ زبان ہلائیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہو جاتا اور پھر جب آپ اسے پڑھنا چاہتے تو عام طور پر جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اسے توجہ رکھنی پڑتی ہے اور ذرا تکلف کرنا پڑتا ہے تھوڑی مشقت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے لیے تمام چیزیں نہ تھیں آپ قرآن بھولنے سے پاک ہیں آپ کو قرآن پڑھنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی لال ہم تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں یہ قرآن اس کے لیے ہے فر تب مرتقبون مر پس تم انتظار کرو بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں یعنی گناگار لوگ انجام کا انتظار کر رہے ہیں تو نیک لوگ انہیں نصیحت کریں اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر وہ بھی انتظار کریں کہ برے لوگوں کا انجام برا ہے اللہ رب العالمین سور دخان کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے